تصبر جمیلا لہذا تم خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام لو رو یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں ونراہ قریبا اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں یو تکون السماء اس وہ اذاب اس دن ہوگا جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا وَتَكُونُ اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں یو بس مجرم بنی حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے فدیے میں دے دے بتی اور اپنی بیوی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 لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال اتار لے گی ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹ پھیر کر منہ موڑا ہوگا اور جال اکٹھا کیا ہوگا پھر اسے سیند سیند کر رکھا ہوگا حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے اذا الشر جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے ادم خنو اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے إِلَّا مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہے اللہ فلطی جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں نفیم اور جن کے مال و دولت میں ایک متعین حق ہے لسائل سوالی اور بے سوالی کا والذین یصدقون بیوم الدین اور جو روزے جزا کو بر حق مانتے ہیں والذین هم من عذاب ربهم مشفقون اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں ان عذاب ربهم مأمون یقیناً ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے فکری برتی جائے فروم ہے فرو اور جو اپنی شرم گاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں إلا على أو ما أيمانهم فإنهم غير سوائے اپنی بیویوں اور ان باندیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں کیونکہ ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے فمن ابتغا وراء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 وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے فَمَالِ تو اے پیغمبر ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ یہ تمہاری طرف چڑھے چلے آ رہے ہیں عن وعن الشمال عزین دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی ٹولیاں بنا بنا کر جن تن کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے خل پون ہر گز ایسا نہیں ہوگا ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ خود جانتے ہیں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 يوم من سراعاً كأنهم الى نصب جس دن یہ جلدی جلدی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں کوشیا چند اب سورہ نو ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ضلعت ان پر چھائی ہوئی ہوگی یہ وہی دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے